اب رہ گئی وہ چیزیں جو حالت احرام میں مباح ہیں درست ہیں اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ضرورت کے لیے گرمی زیادہ ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ گرد و غبار پڑ گیا ہے آندھی چلی بہت زیادہ ریت پڑ گئی کوئی ایسی چیزیں تو یاد رکھیے خالص ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا جائز ہے پانی گرم ہو یا پانی ٹھنڈا ہو لیکن اس میں صابن کا استعمال نہ کریں اور جسم پہ بہا دے یہ چیز جائز ہے جو میل کچا ہے اسے دور نہ کریں لیکن جسم پر پانی بہانا خالص پانی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جب گرمیوں کے حد ہاں جاتے ہیں نا بڑی دقت ہو جاتی ہے کبھی کبھی جنہوں نے خاص طور پہ کران کا احرام باندھا ہوا ہو ان سے پوچھیں تو اس لیے دونوں چادریں احرام کی اتار کے اور خاتونوں کے کپڑے اتار کے سارے جسم پر وہ پانی بہاتی ہیں خالص پانی ہونا چاہیے ٹھنڈا ہو گرم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا پانی میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو صابن کو استعمال نہ کیا جائے یہ سب چیزیں چوائس ہیں کیونکہ احرام ان پابندیوں کا نام ہے جو شریعت نے لگائی ہیں احرام ان چادروں کا نام رہی ہے یہ چادریں تو صرف علامت کے طور پہ تو اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ کے پھر نہائے ہی نہیں جا سکتا اپنی طرف سے شریعت میں ایک حکم لگاتے ہیں شرن خالص ٹھنڈے پانی سے خواہ گرم ہو خواہ ٹھنڈا غسل کرنا چاہیے لیکن جسم سے ایک تو میل کچیل کو, کو دور نہ کرے اور دوسرے صابن کا استعمال نہ کرے اور غبار اگر بہت زیادہ اس ان سے پڑ گیا ہے تو پھر بھی اور ویسے ہی اگر اگر نیت کرتا ہے کہ میں ٹھنڈک حاصل کروں بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے گرم پانی سے اس مفید رہے گا یہ سب ہیں